اے میرے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اللہ کی راہ سے منہ پھیر لیا مجاہد ابن زید اور مقاتل کا قول ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں اس نے پہلے اسلام کو قبول کر لیا تھا لیکن بعض مشرقین نے اسے اپنا آبائی دین چھوڑنے کی آر دلائی تو اسلام سے پھر گیا اور دوبارہ مشرکوں میں شامل ہو گیا ابن جریر کی روایت ہے کہ جس شیطان قرشی نے اسے مرتد ہونے پر ابھارا تھا اس نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں قیامت کے دن کے عذاب کا خوف ہے تو مجھے روزانہ اتنا مال دو میں تمہاری طرف سے عذاب کا بوجھ اٹھا لوں گا چنانچہ اس نے اسے روزانہ مال دینا شروع کیا اور پھر ایک مدت کے بعد بند کر دیا اسی شیطان قرشی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت 35 میں فرمایا کہ کیا اس کے پاس علم غیب ہے جس کے ذریعے اسے معلوم ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی طرف سے عذاب جھیل لے گا یہ اس کی افطرا پردازی ہے کیا جو کچھ صحف موسہ یعنی تورات میں اور صحف ابراہیم میں آیا ہے اسے اس کی خبر ہے ان صحیفوں میں تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا اور ہر انسان کو صرف اس کے اپنے عمل کا بدلہ ملے گا شوقانی لکھتے ہیں کہ بعض دیگر آیات اور احادیث کے ذریعے اس عموم کی تخصیص ہو چکی ہے جیسے صورت آیت اکیس میں آیا ہے الحقنا نہم ذریتہم ہم ان جنتیوں کے پاس ان کی اولاد کو پہنچا دیں گے اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء اور فرشتوں کی شفات قبول کرے گا اور یہ بھی آیا ہے کہ زندہ آدمی مردے کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا حافظ کثیر نے آیت انتالیس کے ذمن میں لکھا ہے کہ امام شافعی اور ان کے شاگردوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ قرات قرآن کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا ہے اس لیے کہ وہ ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نس یا اشارہ کسی طرح بھی اس کی ترغیب نہیں دلائی ہے اور نہ صحابہ اکرام نے ایسا کیا اگر یہ کام اچھا ہوتا تو صحابہ کرام نے ضرور کیا ہوتا ثواب کے کاموں میں نس پر اکتفا کیا جاتا ہے ان میں قیاس اور رائے پر عمل نہیں ہوتا ہے البتہ دعا اور صدقہ کا ثواب مردہ کو پہنچتا ہے کیونکہ یہ نص سے ثابت ہے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح میں ابو خرر رضی اللہ عن سے روایت کی ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے صرف تین ذریعوں سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے صدقہ جاریہ اور علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں اس لیے کہ در حقیقت یہ تینوں کام اس کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہیں اور اس کے عمل کا ایک حصہ ہیں جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں آیا ہے جسے نسائی نے روایت کی ہے کہ سب سے پاکیزہ روزی وہ ہے جو آدمی کی اپنی کمائی ہو اور اس کا بیٹا اس کی کمائی ہے اور صدقہ جاریہ جیسے وقف وغیرہ اس کے اپنے عمل کا حصہ ہے اور جس علم کو وہ لوگوں میں پھیلاتا ہے وہ بھی اس کے عمل کا حصہ ہے